اور بے شک ہم نینو کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ میں تمہارے لیے سری ڈر سننے والا ہوں